مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ میرے رب کا کلام لیے حاضر ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے جو کوئی مجھ پر ایک بار درود پاک پڑتا ہے اللہ تعالی اس وقت دس رحمتیں نازل فرماتا ہے سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے گا اول تاخر اس سلسلے میں شامل رہیں گے میں بھی نیت کرتا ہوں کہ الاق علی الحق یعنی اللہ تعالیٰ کا کریمہ بلند کرنے کے لیے اس کی رضا کے لیے یہ سلسلہ کروں گا ہمارا جو موضوع چل رہا تھا ایک تو رموز اوقاف ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے قرآن مجید میں جو بعض جگہوں پر جو علامتیں ظاہر کی گئی ہیں اس کی کیا وجہ ہے اور انشاءاللہ وہ سارے گور رموز اوقاف یہ زیادہ ہیں تو اس کو چند چند کر کے ہم دکھانے کی آپ کو کوشش کریں گے آج انشاءاللہ ہم موقع ملے گا اللہ چاہ تو قرآن وجید نے جو پیش گویاں کی ہیں وہ پیش گوئیاں کیا ہوتی ہیں یہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے بیان کرنے کی نیت ہے میری اس کی تیاری بھی ہے اور روزانہ ایک شان نزول بھی بیان کرنے کا ہمارا سلسلے کا یہ ایک ہم نے حصہ بنایا ہوا ہے مقصد یہ ہے کہ ہم قرآن کریم میں موجود جو مختلف مضامین ان کو سمجھیں رموز اوقاف میں جہاں ہم نے وف کے بارے میں آپ کو میں نے کل بیان کیا تھا تو سے مراد یہ وقف مطلق کی علامت تھی تو یہ جو ہم نے چارٹ تیار کیا ہے آپ کو رموز اوقاف کا اگر قرآن کریم اللہ کرے آپ کے پاس ہو تو اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں آپ دکھائیے اسکرین پر اس میں آپ تیسری لائن میں چلے کف یہ لفظ صف ہے جس کے معنی ہے ٹھہر جاؤ اور یہ علامت وہاں استعمال کی جاتی ہے جہاں پڑھنے والے کے ملا کر پڑھنے کا احتمال ہو تو یہاں کہا جا رہا ہے ٹھہر جاؤ اب قرآن کریم میں یہ یہ علامت آپ کو جہاں ملے گی ذرا اب اسکرین پر قرآن کریم کی وہ آیت کریم میں لائیں تاکہ ہمارے نازے آئیے اب یہ دیکھیں یہ آیات کریمہ چل رہی ہے چلتے چلتے یہ ادھر آئی خلاق ٹھیک ہے یہ کف آ گیا ہاں اس کو تھوڑا اور واضح کریں یہ کف ہو گیا یہ علامتیں جہاں آپ کو میں نے بیان کیا تھا کیا کف کے نیچے توا کا نشان بھی بنا ہوا ہے اور توا کی وضاحت میں کل آپ کو کر چکا تھا یہ وقف مطلق ہے کہ علامتیں اس پر ٹھہرنا چاہیے مگر یہ علامت وہاں ہوتی ہے جہاں مطلب تمام نہیں ہوتا اور بات کہنے والا ابھی کچھ اور کہنا چاہ رہا ہے تو یہاں توا کا نشان بھی ہے اور کف کی علامت بھی ہے کہ یہ لفظ ہے کف جس کے معنی ہے ٹھہر جاؤ اور یہ علامت وہاں استعمال کی جاتی ہے جہاں پڑھنے والے کے ملا کر پڑھنے کا اہتمال ہو تو یہ دونوں چیزیں ہیں تو ان دونوں کے مطلب جو سامنے ہوں گے تو انشاءاللہ شاء آپ کو تلاوت کرنے میں آسانی رہے گی اس کے بعد آپ کو جو میں ارض کروں گا وہ سین یا سکتہ سین یا سکتہ یہ ذرا دکھائیے اسکرین پر جی یہ جی سین یا سکتہ یہ دونوں سکتے کی علامات ہیں یہاں اس طرح ٹھہرنا چاہیے کہ آواز ٹوٹ جائے مگر سانس نہ ٹوٹنے پائے ذرا قرآن مجید قرآن کریم کی آیت کریمہ بھی بتا دیں کہ کس طرح یہ قرآن کریم میں ان کو جب یہ پڑھیں گے تو انہیں یہ علامت نظر آئے گی جی ہاں یہاں سکتے والی ہے یہ چل رہے ہیں یہ سکتہ آ گیا ہے نا یہ لکھا ہوا سخت تو یہ علامت ہے یہاں اس طرح ٹھہرنا چاہیے کہ آواز ٹوٹ جائے مگر سانس نہ ٹوٹے کل بل رو ٹھیک ہے یہ سکتہ ہو گیا صلی الحبیب صلی اللہ تعالی تعالیٰ اور بھی علامات ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ روزانہ میں کچھ نہ کچھ آپ کو قرآن کریم کی روموز اوقاف کے علامات بیان کرتا رہوں گا تاکہ ہم قرآن کریم جب پڑھیں تو صحیح طور پر ہم تلاوت کر سکیں اچھا صرف یہاں یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے یہ علامات سمجھ لی تو قرآن کریم پڑھنے کے لیے آ جائے گا نہیں دیکھیے قرآن کریم یہ اس کا پورا ایک قواعد بیان جیسے ہم قاعدہ پڑھتے ہیں نا عام لوگ قاعدہ پڑھنے میں بڑی آرمیا اور قاعدہ پڑھا قاعدہ ایک قانون کا نام ہے اصول کا نام ہے ہر زبان کی کوئی نہ کوئی بیسک ہوتی ہے قاعدہ یہ قرآن کریم پڑھنے کی سمجھے بیسک ہے بنیاد ہے الف با تا سا سا کیسے ادا ہوگا جیم کیسے ادا ہوگا زا کیسے ادا ہوگا زوا کیسے ادا ہوگا الف سے لے کے یا تک یہ سب کے سب ان سب کی ادائیگی کا جو مقام ہے نا وہ جدا جدا ہے ساؤنڈ الگ الگ ہے کئیوں کے ساؤنڈ ملتے ہیں اور لیکن سب کو الگ الگ کر کے کرنا پڑتا ہے تو اس کو پڑھنے اور اس کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے ظاہر ہے کہ اب ایسے وقت میں کہ جہاں بدقسمتی کے ساتھ ہمیں دیکھ کر بھی قرآن پڑھنے نہیں آ رہا تو اور کیونکہ یہ رجحان نہیں ہے ہمارا ہمارا رجحان قرآن کریم سیکھنے کا نہیں ہے میں ایگزامپل دے رہا ہوں آپ کو اب مثال کے طور پر آپ اس کو جو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں آپ نے قرآن کریم سیکھنے میں کتنا وقت دیا ہے آپ نے اسکول پڑھنے میں کالج پڑھنے میں یونیورسٹی پڑھنے میں ڈگری حاصل کرنے میں آپ نے کتنا وقت دیا مطلب آپ گریجویٹ ہو جاتے ہیں مگر آپ کو دیکھ کر انگلش پڑھنا پراپر نہیں آتی ایم آئی رائٹ اور رانگ آپ کو دیکھ کر پروپر انگلش پڑھنا نہیں آتی آپ کو کہا جائے کہ یار ایپلیکیشن لکھ دو آپ نے چودہ نہیں پندرہ سال تک تعلیم حاصل کی لیکن آپ ایک انگلش کی عبارت نہیں لکھ سکتے اپلیکیشن نہیں لکھ سکتے کسی کو لکھوانا پڑتا ہے کورٹ میں جاتے ہیں کسی وکیل سے آپ ڈاکومینٹیشن کرواتے ہیں اسے کورسپونڈینس کروا لے ہیں اتنے عرصہ گزرنے کے بعد بھی یہ نہیں آتا اور قرآن کریم سیکھنے میں تو وقت دیا ہی کیا ہے آپ کہیں کہ جناب میں روزانہ مولانا سے پڑھتا تھا مولانا صاحب آپ کے پاس پندرہ بیس منٹ پڑھا کر چلے جاتے تھے آدھا گھنٹہ پڑھا کر چلے جاتے تھے اس کے بعد آپ قرآن کھولتے نہیں تھے مولانا صاحب اگلے روز آتے تھے آپ کو آگے سے سبق پڑھا دیتے تھے وہ بھی صحیح قرآن پڑھنے والے جو کہ ہر داڑھی والا قرآن درست پڑھ سکے یہ بھی ضرور نہیں ہے کیا کیونکہ جب آپ نے ٹیچر رکھا تھا اسکول کے لیے اس کے سارے سبجیکٹ کی آپ نے معلومات کی تھی کہ اس کو سارے سبجیکٹ پڑھانے آتے یا نہیں آتے ٹیچر کمپیٹنٹ ہے یا نہیں ہے میرے بچے کو یہ ایگزامنیشن میں پاس کروا سکے گا نہیں کروا سکے گا پھر وقتاً فوقتاً ٹیچر سے آپ ملاقات کرتے تھے بات کرتے تھے اس سے معلومات لیتے تھے پھر جب بچہ گھر پر آتا تھا تو اس کے بارے میں آپ پوچھتے تھے بیٹا آج کیا پڑا اس کے سامنے کوپیاں کھولتے تھے ایسے کئی ہمارے اسلامی بھائی ملتے ہیں جو ہمیں اتنا ٹائم نہیں دیتے دعوت اسلامیہ کے مدنی کام کو کہتے ہیں رات کو جا کے بچوں کو پڑھانا ہوتا ہے بھائی کیا پڑھانا ہوتا ہے اسکول اس کے کے اس سارے مسائل ہوتے ہیں ہر آدمی ٹیوشن افورڈ نہیں کرتا تو وہ اسکول سے آنے کے بعد امی ہو یا ابو ہو وہ بچوں کی کوپیاں کھول کر بیٹھ جاتے ہیں کہ بیٹا بتاؤ کیا ہوا یہ ایک دنیاوی تعلیم کے لیے ہم اتنا اہتمام کرتے ہیں اور سیکھنے کا انداز کیا ہے اے، اے، پورا اے بنائیں گے پھر اس کے بعد یہ ہے کیپیٹل اے اس کے بعد یہ اے یہ اسمال اے یہ اتنی لائن میں آتا ہے یعنی انگلش کی لائنیں الگ ہیں اردو کی کاپی کی لائنیں الگ ہیں میتھامیٹکس کے باکسز الگ بنے ہوئے ہیں تینوں کی کاپیاں الگ بنی ہوئی ہیں دنیاوی تعلیم کی بات کر رہا ہوں جو سیکھنے کا ہمارا جو پریکٹس ہے وہ اس کی بات کر رہا ہوں جو ایک چل رہی ہے اگر آپ تھوڑا سا وہ گرافکس اور جومیٹری کی طرف چلے جاتے ہیں یا کچھ ڈرائنگ کی, کی طرف چلے جاتے ہیں اس کی بالکل کاپی اور کاغذ اور اس کی ساری ڈیزائننگ الگ ہے اب جو افورڈ نہیں کر سکتے تھے وہ بیٹھے اور توانے کا انداز کیا کیپٹل ہے اس کا ساؤنڈ اے یہ سمال اے پھر اے فور ایپل ایپل جا پورا سیب بتائیں گے بھائی سیب بتائیں گے یہ, یہ ہے ہمارے یہاں سیکھنے کا انداز یقیناً آپ وہاں کہیں گے قرآن کریم سیکھنے کا کیا انداز رہا کہ قرآن کریم میں اظہار کسے کہتے ہیں اخوا کسے کہتے ہیں اقتلاب کسے کہتے ہیں گناہ کرنا ہے تو کیسے گننا ہوگا وف کرنا ہے تو کہاں وف کریں گے نہیں وف کرنا پڑھتے رہنا ہے تو کہاں کریں گے کہاں وف کرنا جائز ہے کہاں وف کرنے کے لیے اختیار دیے مطلب اس طرح کی جو ڈیٹیل میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ کبھی ہم نے سیکھا پڑھا سمجھا پرانے کریم کے بارے میں ہماری معلومات حاصل کرنے کی جو سوچ ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے کیا وجہ ہے حالانکہ ہماری نماز تب تک درست نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کے اندر قراءت درست نہ ہو جائے یہ آپ کے بھی علم ہے اور نہیں ہے تو ہونا چاہیے تو جس کا تعلق میری شب و روز کی زندگی سے اچھا جو کتاب میری زندگی بلکہ میری دنیا اور میری آخرت کے لیے میرے لیے ایک, ایک, ایک پورا کانسٹیٹیوشن رکھتی ہے مجھے جو کچھ میری زندگی میں معاملات پیش آئیں گے میرے پیدا ہونے سے لے کر میرے انتقال ہونے تک میری تجارت سے لے کر میرے نکاح تک طلاق کے مسائل نکاح کے مسائل تجارت کے مسائل صبح شام دوپہر رات جتنے بھی زندگی بھر کے مسائل ہیں یہ سب قرآن کریم کے اندر لکھے ہیں اس کو دینی ہے دنیاوی ہے معاشی ہے اخروی ہے جو بھی معاملات ہیں مجھے جینا کیسے ہے میرا قرآن مجھے بتا رہا ہے پھر آیت کریمہ کے شان نضول بتاتے ہیں کہ کون سی آیت کریمہ کس طرح نازل ہوئی کس موقع پر نازل ہوئی تو یہ سب کچھ جو ہم یہ سلسلہ لے کر آئے ہیں اس کی یقین ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ کاش کہ ہم قرآن کریم کی اہمیت کو قرآن کریم کے مقاصد کو سمجھیں انشاءاللہ شاء کریم کے مقاصد بھی بیان کیے جائیں گے اور ہم اس کو سمجھ کر ہم قرآن کریم روز پڑھنے والے بنے لیکن ایک جرنل میں آپ کو ایک بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں اب میں اگر انگلش کی کوئی ورڈنگ کرتا ہوں میری پرونانسن پراپر نہیں ہے اب مجھے بھی اتنی پراپر انگلش نہیں آتی لیکن میں سچ کوئی اس سے گلٹی فیل نہیں کرتا یہ ٹھیک ہے آتی آتی نہیں آتی نہیں آتی لیکن ہمیں قرآن ہی درست پڑھنے نہ آئے یہ کتنی عجیب اور شرمندگی والی بات ہے دیکھ کر قرآن درست پڑھنے نہ آئے لوگ نہیں پڑھتے آپ دیکھیں نماز کے اندر خود میرے شاید اگر میں غلطی نہ کر رہا ہوں ایک تعداد ہوگی اس وقت مدنی چینل پر ساتھ کہ وہ نماز میں بھی آ, پروپر قرآن پڑھتے ہوئے شرماتی ہے یار, کوئی سن لا لے اور اچھا عجیب و غریب انداز بعض اوقات ہمارا قرآن의 قرآن의 قرآن کریم پڑھنے کا ہوتا ہے نماز میں اس کے علاوہ الحمدللہ رب الحمد اللہ رب الحمان کیا پڑھ رہے ہیں آپ نہ سین سمجھ میں آ رہا ہے نہ آئین سمجھ میں آ رہا ہے نہ آپ کھینچ رہے ہیں نہ آپ تشدید کو صحیح پڑھ رہے ہیں نہ آپ ہا کو صحیح ادا کر رہے ہیں کچھ بھی تو نہیں کر رہے آپ قرآن پڑھیں جیسا قرآن پڑھنا ہے جیسا قرآن پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے اس کے لیے سیکھنا پڑے گا پرابلم یہی ہے کہ سیکھا نہیں ہے آپ کو سارے ایکسپورٹ کے امپورٹ کے بینکنگ کے آپ کو سارے ڈاکیومینٹیشن پڑھنے کے لیے آ جاتے ایک الیکٹرک کا بل آتا ہے اس کو آدھے گھنٹے تو, تو خالی موبائل کا کر رہا ہوں کتنی دیر تو الیکٹرک کا بل دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کے آگے پیچھے سارا دیکھ رہے ہوتے ہیں گیس کا بل الگ دیکھیں گے بجلی کا بل الگ دیکھیں گے ٹیلی فون کا بل الگ دیکھیں گے اور وہ جو موبائل کا بل آئے گا اس کے تو سارے چار پانچ چھ سات سفید جتنے سارے دیکھ لیں گے کہ کس کو کتنی کال کی دی لیکن قرآن کبھی اتنا غور سے دیکھا ہے آپ سے میں سوال کہ قرآن اتنا کبھی غور سے دیکھا کبھی قرآن کبھی اتنی غور سے پڑھا اپنے قرآن کو کبھی اتنی غور سے سمجھا پرانے کریم میں کئی مقامات پر یہ لکھا ہے اللہ تعالی نے فرمایا ائی یو ہلزین عام اے ایمان والو کبھی پڑھا اے ایمان والو الحمدللہ میں ایمان والا ہوں میرا رب اسے فرما رہا ہے اے ایمان والو لبیک لبی لبیک ربی رب لبا ربی, ربی میں حاضر ہوں میرا مولا میں حاضر ہوں قرآن کریم دیکھیں اس کو کتنی مقامات پہ یا کا لفظ ہے اے ایمان والو کتنی خوش قسمتی ہماری ہم سے ہمارا رب فرما رہا ہے اے ایمان والو یہ میرے رب کا کلام ہے یہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی کی بڑی نعمت ہے آپ کو کوئی آپ کا عزیز کوئی رشتے دار یعنی آپ کا بیٹا مل سے باہر ہے آپ کے والی صاحب مل سے باہر ہے آپ کے شوہر مل سے باہر ہے یہ آپ کو کوئی لیٹر لکھتے ہیں آپ بتائیے کہ آپ اس کو لیٹر کو کتنی بار دیکھتے ہیں ماں اپنے بیٹے کو بیٹے کا لیٹر آ جائے خط آ جائے کتنی بار بار پڑھتی ہے بیٹے نے دکھا بیٹے نے دیا بیٹے کا پیغام بیٹے کا پیغام ہے پڑھنے نہیں آتا گاؤں دیہات گوٹوں کے اندر بعدوں کا پڑھنے نہیں آتا بیٹے کو لکھنے نہیں آتا تھا لکھ کر بھیج دیا والی صاحب لیٹر لیتے ہیں خط لکھتے کسی کے پاس جاتے ہیں اور ذرا ذرا پڑھ کے سناے گا وہ میرے بیٹے تھا خط آیا ہے وہ بیٹھ کر اس کو پورا خط پڑھ سنائے گا اچھا یہ لکھے چاہیے میرے کو پنجابی نہیں آتی صحیح دور پر نہیں آتی مجھے پنجابی نہیں آتی مجھے اردو چلو صحیح نہیں آتی مجھے مطلب انگلش صحیح نہیں آتی مجھے سندھی صحیح نہیں آتی مجھے اور دنیا کی کوئی زبان صحیح نہیں آتی میں کیوں گرتی فیل کروں اتنا ایس سچ آنی چاہیے جو پراپر زبان ہے ہماری درست بولنے آنی چاہیے لیکن جب جس کو قرآن درست پڑنے نہیں آ رہا دیکھ کر درست پڑنے نہیں آ رہا میں نہیں کہتا آپ کو عربی لینگویج صحیح آتی ہے نہیں آتی دنیا عربی لینگویج سیکھتی ہے ایسے عرب دنیا میں ہمارے کئی ایسے لوگ ہوں گے جو جنہوں نے کچھ نہ کچھ عربی لینگویج سیکھ لی ہوگی کیونکہ وہاں رہنا ہے آپ نے روزگار حاصل کرنا ہے پڑھنا ہے آپ نے وہاں پر دو پیسے کمانے ہیں آپ کو وہاں پر مطلب کہ تال کف ہنا بکالا یہ دو چار ایسے بڑے بڑے ورڈ ہیں سیارہ تو یہ سارے آ جائے گی کہ اس کو گاڑی بولتے ہیں اس کو ہاتھے جناب ٹیلیفون کو یہ بولتے ہیں تو فلا کو یہ بولتے ہیں تو یہ چھڑتا چھڑتا چھڑتا پتہ پولیس والے کو بات بولتے ہیں تو یہ پولیس والے کو پتہ ہے کہ وہ شرتے آنے والے شرتی آنے والے تو یہ سب اس کو پتا ہوگا یہ وڈنگ یہ سیکھ جاتے ہیں کیونکہ ان کو وہاں رہنا ہے وہاں کمانا ہے وہاں کے لوگوں کے ساتھ ان کو بات چیت کرنی ہے کوشش کرتے ہیں فرانس جائیں تو فرینچ آ جاتی ہے جرمن جائیں تو جرمن آ جاتی ہے برطانیہ جائیں تو آپ کو انگلش آ جاتی ہے ساؤتھ افریقہ جائیں تو وہ انگلش آ جاتی ہے وائی کئی لوگ ہیں جن کو آ جاتی ہے ٹوٹی پوٹی بھی آتی ہے میں نے خود سنی ہے میں خود کہتا ہوں پانچ پانچ سال ہو گئے ابھی پراپر نہیں ہے لیکن پھر بھی آ گئی ہے میں انہی ٹوٹی پوٹی اس ملک کی زبان سیکھنے والوں کو ارض کر رہا ہوں کہ آپ کو اس ملک میں رہنے ایسے پاکستان ہے کئی بنگلہ دیش کے اسلام بھائی آتے ہیں ان کو ہماری اردو بولنے آ جاتی ہے ہمارے کئی اسلامی بھائی بنگلہ دیش چلے گئے ان کو بنگلہ بولنے آ جاتی ہے جاتی ہے نا یہ تو دو چار والی بات کر رہا ہوں آپ کو ایک ملک میں رہنا تھا نے کوشش کی کو زبان آ میں ان تمام زبان سیکھنے والوں سے عرض کر رہا ہوں جو آپ کی زبان نہیں تھی مگر آپ نے سیکھی آپ کو قرآن درست پڑھنے آیا ایک تعداد ہوگی جس کو قرآن درست پڑھنے نہ آیا کیوں آپ نے قرآن درست پڑھ کرنے کی جو کوشش کرنی چاہیے آپ نے کوشش ہی نہیں کی جس کی وجہ سے شاید آپ قرآن درست نہ پڑھ سکے ستر ستر سال اسی اسی سال کے مطلب کہ بیچارے بزرگ ہو جاتے ہیں وہ بوڑھی ہو جاتی وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں قرآن درست پڑھنے نہیں آتا ہمارے پڑھے لکھے سمجھدار چارٹرڈ اکاؤنٹینٹ لے لیجئے ڈاکٹر لے لیجئے ویری سوری ٹو سی یہ مطلب آپ ناراض ہوں گے بھی کیوں میں تو کہیں اس کو آ رہا ہوں جس کو نہیں آ رہا جس کو آ رہا ہے اس سے تو میری کوئی بات چیت اسی ہے ہی نہیں اور جس کو نہیں آ رہا اگر میں اس کو کہہ رہا ہوں تو میں اس کی ہمدردی کر رہا ہوں اس کے ساتھ میں بھلائی کر رہا ہوں میں اس کو مطلب ایک جذبہ دلانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ سوچیے تو صحیح آپ نے دنیا بھر کی ڈگری حاصل کر لی آپ مطلب کہ سی اے یا تو پڑھ رہے ہیں یا بن گئے ڈاکٹر بن رہے ہیں یا بن گئے یا مطلب کوئی بھی پروفیشن کی طرف جا رہے ہیں چلے گئے بڑی بڑی ڈگریاں لے لیں آپ دنیا کے بہت بڑے مشہور آدمی بھی بن گئے اور بہت بولنا بھی آپ کو آتا ہے جناب ڈیبیٹ آپ ایسی کریں کہ کوئی ڈیبیٹ میں آپ کو پہنچ نہ سکے ایگزامیشن ایسا کریں کہ آپ کو کوئی ایگزامیشن میں پکڑ نہ سکے اور جناب کسی کی گفتگو یا کسی کی زندگی کا پوسٹ مارٹم کریں تو جناب آپ کو پکڑ نہ سکے تو آپ بھلے کوئی بھی دنیا کے کسی بھی پروفیشن سے تعلق رکھتے ہیں آپ کتنے ہی مطلب قادر اور کلام سے ہی آپ کی کیسی کوالیفکیشن سے ہی لیکن کیا آپ کو درست دیکھ کر قرآن پڑھنے آتا ہے اور اس کا اندازہ تب ہوگا جب آپ اپنا قرآن کسی درست خو کسی کاری سے ایک بار چیک کروا لیں کہ مجھے درست قرآن پڑھنے آتا ہے یا نہیں تو وہ انشاءاللہ شاء آپ کو جب کہہ دے گا کہ آتا ہے مدینہ مدینہ اگر کہے کہ جی ڈالا اب آپ کو آتا نہیں ہے تو کتنا وہ محاورہ سانس بعد میں لیں پہلے قرآن درست کر لیجئے اللہ تعالیٰ ہم سب کو درست قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے تو یہ تھوڑی سی میں نے کہا کہ آپ کو وضاحت بھی کر دو تاکہ قرآن کریم کو جو ہم اس کے معنی مطالب اور اس میں جو کچھ مضامین موجود ہیں جہاں یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں وہاں پر ایک مسلمان کو درست قرآن پڑھنے آنا چاہیے الحمد کا ہار نکلنا چاہیے کوف کا پتہ ہونا چاہیے کہ موٹے اور باریک کاف میں کیا فرق ہے ایک لکیر والا کاف ہوتا ہے جسے کتاب لکھتے ہیں ایک نقطے والا خوف ہوتا ہے جسے قلم لکھتے ہیں ان دونوں میں کیا فرق ہونا چاہیے یہ پتا ہونا چاہیے سیکھیں گے نیت کر لیجیے ماشاءاللہ اللہ کال چلائیے السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ محمد شزاد اطارزیا کو ماشا اللہ لا اللہ وطا اللہ بلّہ میرے رب کا کلام کیا بات ہے میرے رب کے کلام کی کیا بات ہے میرے پیرے آکا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اثر کی وہ زباں جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام وہ دہن جس کی ہر بات وحیِ خدا چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام اللہ تعالیٰ اس پروگرام کی کوشش قرآن پاس سیکھنے سکھانے کی قبول فرمائے ان شاء اللہ قرآن پڑھنے کی نیت کرتا ہوں اور سیکھنے اور سکھانے کی بھی ان شاء کرتا ہوں دعاوں کی ہے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد آج جو شان نزول بیان کرنے جا رہا ہوں بڑا ہی سبق شان نزول ہے اور اس میں چند آیات ہیں اس میں سورہ فرقان کی آیات بھی ہیں اور سورہ زمر کی بھی آیت ہے اور اب دیکھیے سورہ فرقان یہ پہلے ایک سورت آتی ہے اور سورہ زمر یہ بعد میں سورہ سور فرقان انیس سو پارہ میں اور سورہ ظمر زمر یہ بعد کے پاروں میں ہے لیکن یہ وہ جیسے میں نے ابتدا نس کر دی تھی کہ جو آیت بھی جہاں ہے وہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم پر ہے کہ اس آیت کو اس آیت کے بعد اور اس آیت سے پہلے رکھ دیا جائے اور اسی طرح کیا گیا اور اسی انداز و سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے اس کی تلاوت فرمائی صحابۂ کرام نے سنی اور صحابہ کرام نے اس کو یاد کیا اور اسی طرح جو ہمارے پاس موجود ہے یہ میں پہلے اپنے پہلے سلسلے میں بیان کر چکا ہوں حضرت عبداللہ بن عباس ربی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ وحشی جس نے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ کے سگے اور بڑے چہیتے اور بڑے پیارے چچا جان تھے ان کو شہید کیا تھا سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی مجھے امان دیجیے تاکہ میں آپ سے اللہ تعالی کا کلام سنوں کہ اس میں میری مغفرت اور نجات ہے اب وہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سگے چچا حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کو اس سے شہید کیا اور بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا تھا اور اس کے معاملے میں جو سرکار کے جذبات ہوں گے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ سمجھے جا سکتے ہیں اب اس نے آ کر کہا کہ مجھے امان دیجیے تاکہ میں آپ جو قرآن خدا کا جسے ہمارا موضوع میرے رب کا کلام تو جو رب کا کلام ہے خدا کا جو کلام ہے وہ میں سنوں کہ اس میں میری مغفرت و نجات ہے ارشاد فرمایا سرکار صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ارشاد فرما مجھے یہ پسند تھا کہ میری نظر تم پر اس طرح پڑتی کہ تو امان طلب نہ کر رہا ہوتا لیکن اب ت نے امان مانگی ہے تو میں تمہیں امان دیتا ہوں تاکہ تو خدا عزب و اللہ کا کلام سن سکے اس پر قرآن کریم کی آیت کریمہ نازل ہوئی سورہ فرقان کی آیت نمبر اڑسٹھ شَيَطَانَ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرحيم وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ومن يفعل ذلك اساما اور وہ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پوجھتے اور اس جان کو جس کی اللہ نے حرمت رکھی نہ حق نہیں مارتے اور بدکاری نہیں کرتے اور جو یہ کام کرے وہ سزا پائے گا اللہ تبارک مطالعہ کے پیارے حبیب حبیب نبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب یہ حاضر ہوا اور اس نے پھر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ ول وسلم سے کچھ اس طرح کہا کہ ایک شان نزول جب یہ ہوا تو واشی نے کہا کہ میں شیخ میں مبتلا رہا ہوں اور میرے ناحق خون بھی بہایا اور بدکاری کا بھی مرتکیب ہوا کیا ان گناہوں کے ہوتے ہوئے اللہ تعالی مجھے بخش دے گا اس پر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی اور کوئی کلام شادہ نہ فرمایا اس پر پھر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جو سورہ فرقان کی آیت نمبر ستر ہے علام تاب و آمنا و املا امل فالحن مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے یہ آیت نمبر ستر میں ہوا ارشاد ہوا تو واشی نے کہا اس آیت میں شرط رکھی گئی شرط کی گئی ہے کہ گناہوں سے مغفرت اس سے حاصل ہوگی جو توبہ کر لے اور نیک عمل کرے مگر جو توبہ کرے ایمان لائے اور اچھا کام کرے تو کہا کہ اس میں گناہوں سے مغفرت اسے حاصل ہوگی جو توبہ کر لے اور نیک عمل کرے جبکہ میں نیک عمل نہ کر سکا تو میرا کیا ہوگا بے شک اللہ اسے نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کفر کیا جائے اور کفر سے نیچے جو کچھ ہے جسے چاہے وہاں فرما دیتا ہے اب آشید نے کہا اس آیت میں مغفرت مشیت ادائی کے ساتھ وابستہ ہے ممکن ہے میں ان لوگوں میں سے ہوں جن کے ساتھ حق تعلا کی مشیت مشیت مغفرت وابستہ نہ ہو جب ان سے یہ جملہ کہے تو اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی اب یہ آیت سورہ زمر میں بیان کی گئی ہے تم فرماؤ اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو یہ آیت سن کر وحشی نے کہا اب میں کوئی قید و شرط نہیں دیکھتا اور اسی وقت مسلمان ہو گیا تو یہ مختلف تفاصر میں اس مضمون پر جو روایت بیان کی گئی ہے اس روایت پر اگر آپ غور کریں تو یہاں پر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علی والی وسلم کی کس قدر اس میں آپ کی شفقت و محبت بھی ہے اور اخلاق عظیمہ بھی ہے کہ جو آپ کے محبوب چچا کا قاتل تھا اس کو کس کوشش سے مسلمان کیا گیا یعنی وہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اس میں یہ ہے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اس میں یہ ہے یہ آئےت کریمہ نازل ہوئی تو اس میں یہ ہے لیکن یہ مسلمان ہو گئے یہ تاریخ کا ایک بڑا منفرد واقعہ ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا جان کو اس وقت انہوں نے شہید کیا جب وہ ایمان نہیں لائے تھے اس کے بعد ان کے ایمان لانے اور اس کے مطابق جو قرآن مجید کی آیت کریمہ نازل ہوئی اس پر میں نے ابھی آپ کو تھوڑا سا بیان کیا کہ کون سی آیت کا شان نزول کون سا پیچھے اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا اس کی گفتگو کیا تھی وہ بیان ہوئی لیکن ساتھ یہ ضرور یاد رکھیے کہ اس جھوٹے نبوت کا دعوی کرنے والے مسلمہ کزاب کو بھی کو اس, اس, ان حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے قتل کیا یہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اعزاز عطا کیا تو اس آ, سے کچھ ایک مضمون یہ بھی سامنے آتا ہے کہ آ, سب سے جو بڑا گناہ ہے نا میٹھے مٹست بھائی یہ شرک ہے شرک کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے اس کے بعد کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنا اور اس کے بعد بڑا گناہ بدکاری کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کی کرو رحمت ہے ایک تعداد ایسی ہے اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں شرک سے محفوظ رکھائے اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے بچا کر رکھے اور ہم سب ایمان پر استقامت پا جائیں یہ اللہ تعالیٰ کی ہم پر بڑی رحمت ہوگی بڑا کرم ہوگا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ایمان پر استقامت عطا فرمائے لیکن جو لوگ ناحق قتل کرتے ہیں ان کو بھی ڈرنا چاہیے یہ بہت ہی انک قسم کا گناہ ہے میں ایک آپ کو حدیث سناتا ہوں کہ حدیث پاک میں ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کون سا ہے آپ نے فرمایا یہ کہ تم اللہ تعالی کے لیے کوئی شریک قرار دے اللہ تعالی کے لیے کوئی شریک, شریک قرار دے کر اس کی عبادت کرو حالانکہ اس نے تم کو پیدا کیا ہے اس سے پوچھا پھر کون سا گناہ ہے سب سے بڑا پھر کون سا گناہ ہے تو فرمایا تم اپنے بیٹے کو اس خوف سے قتل کر دو کہ وہ تمہارے ساتھ کھانا کھائے گا اس سے پوچھا پھر کون سا گناہ زیادہ بڑا ہے فرمایا تم اپنے پڑوسی کی بیوی سے بدکاری کرو پھر اس کی تصدیق میں اللہ تعالی نے سوری فرقان کی آیت نمبر 68 کو نازل فرمایا تو یہ مختلف یہ بخاری شریف کی میں نے آپ کو حدیث بیان کی تو اب غور یہ کرنا ہے کہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو کہ ہم کسی مسلمان کے ناحق قتل میں شریک ہو جائیں ارے قتل قتل کرنا تو ایک ہے ہی جرم اس قتل کی سازش میں جو شریک ہوتے ہیں جو اشارہ کرتے ہیں بازار ان کو کوئی بھی نہیں جانتا پہچانتا ہوتا ایک گروپ ہوتا ہے اور پیچھے سے اشارے ہو رہے ہوتے ہیں کہ مار دو مار دو مار دو تو ایسا نہیں کریں کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالی کی ناراضگی کے سبب جہنم کی آگ میں جلنا پڑ جائے اور جو لوگ بدقسمتی کے ساتھ بدکاری کے مرتکب ہوتے ہیں اور اس بھیاک اور عجیب غریب قسم کے گناہ میں پڑ جاتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اپنے رب عالیٰ کی بارگاہ میں ضرور توبہ کریں علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد قول چلائیے رحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام سمیہ ہے میں یا کورٹ سے بات کر رہی ہوں نگرانی شرا آپ کے تمام سلسلے میرے رب کلام بھی بہت اچھا لگتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ اللہ اچھا ایک تو سمیہ بی بی مدنی چینل پر تے ہم نے آواز سنی ایک سمیہ بی بیوی ہمارے پاس کھڑی ہیں اور آپ کو سلسلہ بھی اچھا لگتا ہے آپ کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے بہت بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا ایک اور کال چلائیے السلام علیکم مولانا صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایک بات بتانا ہے آپ کو یہ رمضان کا جب بھی مہینہ آتا ہے بڑا پیارا مہینہ ہے مگر اس مہینے کی راتوں میں روزانہ ایک کرکٹ لڑکے کھیلتا ہے گلی محلے روڈوں پہ کنڈا لگاتے کچھ بھی کرتے لیکن وہ کرکٹ کھیلتا ہے روزانہ راتوں میں حالانکہ رمضان کے علاوہ بھی جو راتیں ہوتی ہیں اس میں تو ہفتے ہفتے کرکٹ ہوتا ہے لیکن رمضان میں خاص روزانہ کرکٹ ہوتا ہے یا تو رات میں کرکٹ کھیلے گا یا پھر صبح میں کرکٹ کھیلے گا تھوڑا ان کو سمجھاؤ کہ یہ رمضان کتنا پیارا مہینہ ہے اس میں کیا کرنا چاہیے السلام علیکم و اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ نے سمجھانے کی اپنے طور پر تو کوشش کی اب اللہ کرے کہ یہ طبقہ ہمیں سن بھی رہا ہو بدقسمتی تو یہ ہے کہ مجھے بتا رہے ہمارے ایک اسلامی بھائی کہ لوگ کیونکہ گرمی ہے گرمی ہو یا نہ ہو لوگ دن میں بھی یعنی غروب سے آستہ سے پہلے اسد یا مغرب سے پہلے اب سنیم گھروں کا رخ کر رہے ہیں بد کے ساتھ یا ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر گناہوں بھرے پروگرام دے کر اپنا ٹائم پاس کر سمجھا تو کہتے ہیں ٹائم پاس کر رہے ہیں ارے اللہ کے بندو کچھ تو سوچو یار پانی حلال طیب ہے یا نہیں ہے پانی حلال طیب پینا جائز ہے لیکن چونکہ اس وقت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو پینے کا منع کیا ہے آپ پانی نہیں پی رہے نا پیاس لگی ہے آپ نہیں پی رہے آپ کہہ رہے ٹائم پاس کر رہے ٹائم گزارنا ہے آپ کو پیاس لگے گی آپ کو بھوک لگے گی آپ وہ کھانا بھی نہیں کھا رہے جو حلال ہے طیب ہے جائز ہے اس وقت کے علاوہ آپ وہ پانی بھی نہیں پی رہے جو اس کے علاوہ پیتے تھے یہ سب کچھ آپ کرتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ کی کے حکم پر آپ یہ نہیں کر رہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے اور میں نے روزہ رکھا ہے تو آپ وہ کام کیسے کر رہے ہیں روزے کی حالت میں جو روزہ ہو یا نہ ہو رمضان ہو یا نہ ہو جس کام کا کرنا ہی آرام اور ناجائز ہوتا ہے میں فلم ڈراموں کی خاص طور پہ بات کر رہا ہوں ایسا نہ کرے یہ کو ٹائم پاس کرنے کا یہ کوئی وے ہی نہیں ہے کہ آپ سنیما گھروں کی طرف چلے جاؤ مجھے یہ بھی کنفرم نہیں کر رہا آئی ایم نوٹ شیور کہ یہ لوگ یہ طبقہ ہمیں دیکھ یا سن رہا ہوگا یا نہیں میں آپ سب کی ذمہ داری ارض کر رہا ہوں میرے جتنے بھی مدنی چینل کے ناظرین ہے میں آپ سب کی ذمہ داری ارض کر رہا ہوں نیکی کی دعوت دیں اور یہ جو ہو رہا ہے نا غلط کام فلمیں ڈراموں کی طرف یا ٹی وی کی اسکرین پہ بیٹھ کر گنا برا پروگرام آپ اپنی ذمہ داری ادا کریں حدیث پاک میں بخاری شریف کی حدیث ہے لے کو ان آیا پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیا ہو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں ہم سب کو مبلغ بننا چاہیے اب یہ کہنے میں کہ یار ہم کو سنیما گھر میں نہیں جانا چاہیے یار ہم کو فلم نہیں دیکھنی چاہیے یار ہمیں یہ گناہ نہیں کرنے چاہیے ہم کو یہ بدنگاہی نہیں کرنی چاہیے ہمیں موسیقی نہیں سننی چاہیے اب یہ بولنے میں آپ کو کون سا عالم بننا تھا ایک نارمل سی بات تھی آپ کہہ سکتے ہیں اپنے بچوں کو سمجھایا اپنے گھر کی ذمہ داری لے لیں آپ کہ جناب ہم میلے میں علاقے میں کس کو سمجھانے جائیں گے مارکیٹ میں کس کو سمجھانے جائیں گے ابھی ایک تعداد ہوگی جو دیکھ رہی ہوگی ہو سکتا ہے کہ میں یہاں سے جاؤں اور وہاں کہیں اور چلی جائے تو ایسا نہ کریں گناہ سے بچے اللہ سے ڈرے گناہ گناہ اللہ کی نافرمانی ہے اور ابھی پچھلے دنوں سنیما گھر کے اندر پتا نہیں کیا آگ لگی کیا لگا کئی لوگ کہتے ہیں فلم دیکھتے دیکھتے دنیا سے چلے گئے اللہ مسلمانوں کی مغفرت فرمائے تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے ایسا نہ کریں جو راتوں کو کرکٹ کھیل کر اپنی راتوں کو خراب کر رہے ہیں یا رمضان کی راتیں تو عبادت کی راتیں ہیں برکت کی راتیں ہیں یہ مہینہ پھر کب آئے گا صرف ایک ماہ کا یہ مہینہ ہے اس کو کھیل تماشوں میں اور پھر لوگوں کو تکلیفیں دینے میں اور کنڈے کے ذریعے جو لائٹ دیتے یہ بھی ناجائز ہے چوری کی لائٹ لینا تو یہ نہ کرے مہربانی کریں اور سمجھائیں آپ سمجھائیں میں دوبارہ کہتا ہوں ضرور نہیں ہے کہ یہ باتیں سننے والے ہمارے ساتھ ہوں یا ہوں تو ابھی مان بھی رہے ہوں لیکن میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں آپ نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا شروع کر دیں اور چلائیے میرا نام محمد ناہر علی ہے میں ہند کے اصم سے بول رہا ہوں شورا کی بارگاہ میں میں کچھ ارض کرنا چاہتا ہوں جی میں مدرس المدینہ آن لائن میں کورس کرتا ہوں میرے لیے دعا فرما دے کی میں اچھا قرآن پڑھنے پر والا بن جاؤں السلام علیکم و اللہ و رحمۃ اللہ, اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی نصیب فرمائے اور درست قرآن پر اللہ تعالیٰ نصیب فرما دے اچھا اب چلتے ہیں اچھا ایک کال کال لے چلے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم علیکم ورحمت اللہ علیکم السلام و اللہ وبرکاتہ رضا خان ہند مہاراشٹر ناسک سیر کر رہا ہوں میرے رب کا کلام الحمدللہ بہت ہی پیارا سلسلہ ہے میری اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن پاک کو صحیح طریقے سے پڑھنے کی اور پڑھ کر اس کو سمجھنے کی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی شادت نصیبت فرمائے آمین سما امین السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ دروس قرآن پر میں نصیب فرمائے آئیے سنتے ہیں قرآن پاک کی پیش گویا حبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد قرآن کریم میں کئی پیشگویاں بیان کی گئی ہیں اس کو سمجھنے کے لیے تین اہم باتوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے نمبر ایک قرآن مجید میں بیان کی گئی ہر پیش گوئی جز اور یقین کے ساتھ بیان کی گئی کنفرم اس میں کاہینوں نجومیوں اور دیگر لوگوں کی پیش گوئیوں کی طرح کوئی بھی ابہام نہیں ہے کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے نو ڈاؤٹ کنفرم ہے دوسری بات یہ پیش گویاں جن حالات اور جن مواقع پر بیان کی گئیں اس وقت آثار اور علامات کے اعتبار سے ان کے پورا ہونے کا ذرا بھی احتمال موجود نہ تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے لیکن قرآن کہا ایسا ہوگا اور ایسا ہوا تیسری بات قرآن میں جو پیش گوئی بیان کی گئیں ان میں کچھ تو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقدس زمانے میں کچھ دور صاحبہ میں اور کچھ بات کے زمانے میں حرف ہر حرف پوری ہوئی اور کچھ پیش گوئیاں ایسی ہیں جو آئندہ زمانے میں پوری ہوں گی اور بالکل ویسی ہی پوری ہوں گی جیسے قرآن کریمیں بیان کی گئی اب یہ تین باتیں پیش نظر رہیں اب ایک پیش گوئی میں آپ کو قرآن مجید سوربہ آئیت عمبر 33 کے حوالے سے ارض کرتا ہوں پہلے وہ پیش گوئی کیا ہے آئیے وہ قرآن مجید کی آیت کریمہ بھی سنتے ہیں اور اس کے ترجمے کو بھی سنتے ہیں مشک وہی ہے جس نے اپنا رسول ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا اسے سب دینوں پر غالب کرے پڑے برا مان مشرک اب یہ جو آپ نے آیت عمر تینتیس سنی وہی وہ ہے جس نے اپنا رسول ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا اور اس سے سب دینوں پر غالب کرے پڑے برا معنی مشرک آیت میں غلبے سے دلائل اور قوت دونوں اعتبار سے غلبہ مراد ہے جو یہ فرمائے گئے نا کہ اسے سب دینوں پر غالب کرے دلائل کے اعتبار سے تو یوں کہ دین دین اسلام نے اپنی حقانیت پر جو دلائل پیش کیے ہیں اس سے مضبوط ترین دلائل کوئی بھی پیش نہ کر سکا کہ یہ دین حق ہے اس صورت میں یہ پیش ہوئی دور, دور رسالت میں ہی پوری ہوئی کیونکہ دین اسلام کے حقانیت کے یہ دلائل قرآن میں ہی بیان ہوئے اور قرآن مجید سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں ہی مکمل ہوا یہ ہوئی ایک دوسری بات جہاں تک قوت کے اعتبار سے جیسے میں نے کہا کہ غلبے سے دلائل اور قوت دونوں اعتبار لیے جائیں گے کہ دلائل کے اعتبار سے بھی اور قوت کے اعتبار سے بھی ٹھیک ہے تو دلائل کے اعتبار سے تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حیات ظاہری میں ہی قرآن کریم پورا ہو گیا اور اس نے اسلام و دین کے جو حقا حقانیت کے جو دلائل دیے وہ اس وقت سارے بیان ہو چکے قوت کے اعتبار سے جو غلبے کا تعلق ہے اس سے وہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک بہت بڑا عرصہ ایسا گزرا کہ دنیا میں صرف دین اسلام ہی غالب تھا اور اب آئندہ اس کا کامل ظہور اس وقت ہوگا جب حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ دنیا میں تشریف لائیں گے اس صورت میں یہ پیش گوئی دور صاحبہ میں اور بعد کے زمانے میں بھی پوری ہوئی اور آئندہ بھی پوری ہوگی جی ہاں یعنی جب دور صاحبہ تھا تو اس وقت اسلام و دین کس قدر قوت کے ساتھ غالب تھا اور کس قدر اسلام آگے سے آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا نام سنتے ہی کفار اپنی دانتوں میں انگلیاں دبا لیتے تھے بڑے عظیم واقعات اسے بیان کیے جاتے ہیں اور ایک وقت اب وہ آئے گا جب امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ دنیا میں تشریف لائیں گے پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نزول فرمائیں گے یہ سب ہمارے اعتقادات کا حصہ ہے تو یہ ساری باتیں اس وقت صرف و صریف اسلام اور دین ہی غالب ہوگا حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں یہ پیش گئی دوبارہ ہم کو پوری ہوتی نظر آئے گی اللہ تعالیٰ درست قرآن پڑھنے سیکھنے اور سمجھنے کی آپ کو ہم سب کو توفیق عطا فرمائے آمین امین صلی اللہ تعالیٰ وسلم حبیب صلی اللہ تعالیٰ علن